تو دور حاضر میں علماء کی انتہائی کمی ہے قرآن بہت سارے پھر قرآن کریم کے اس موضوع پر بہت زور دیا جاتا ہے تلفظ صحیح ادا ہونا چاہیے مخارج بالکل صحیح ہونی چاہیے بلکہ مسجدوں میں جب امام رکھے جاتے ہیں تو پہلے ان کو بلاتے ہیں کہ ہم کو آواز سناؤ دو تین چار نمازیں اس سے پڑھاتے ہیں اور اس کا آواز اگر پسند آ گیا قراق پسند آ گیا تو امام ہے یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ متقی پر ازدار بھی ہیں کہ نہیں اس کا آگے جو اصل مسئلہ ہے وہ کیا ہے بس صرف کرا چاہیے کیونکہ قاریوں کا جو ہے نا بازار ہے اس وقت یہ حق کا تلاوتی ہی سے تلاوت کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ اللہ کی کتاب کے حلال حرام مناہی نواہی اور اوامر ان تمام چیزوں پر عمل کرنا اور قرآن کو تدبر سے پڑھنا بلکہ باز علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کے وقت عذاب کے آیات پر رحمت کے آیات پر رونا یہ حق تلاوتی ہی کے اندر داخل ہے تو یہ کہاں ہے آج تو قرآن کریم کے معنی اکثر قاریوں کو آتے ہی نہیں ہے وہ صرف قاری ہوتے ہیں معنی نہیں آتے ہوں یہ بڑا مسئلہ ہے اس میں توجہ کی ضرورت ہے اللہ رب العالمین فرماتے وہ میخر فر بھی پولا ہے جو ملخاصر جس نے بھی اس قرآن کا انکار کیا وہی نقصان اٹھانے والے یا بنی اسرائیل اللہ تعالیم یہاں سے پھر خطاب ہے بنی اسرائیل کو مخاطبے کے ساتھ اے بنی اسرائیل یاد کرو تم میرے نعمت کو اللہ تعالی کم وہ جو ہم نے نام کی تم پر وہ ان فدل العالمین ہم نے تم کو فضلت دی تمام جانوں کے تمام عالم پر تم کو فضیلت دی جیسے کہ پہلے ہم بتا چکے ہیں یہ فضیلت اس وقت تھی جب وہ توحید پر قائم تھے اور جب وہ توحید سے ہٹ گئے شرک پر آ گئے تو اللہ نے یہ فضیلت ان سے چھین لیا اور بنی اسماعیل میں منتقل کر دیا اس امت کو دے دیا فرمایا وت کو نہیں کام آئے گا کوئی نفس کسی نفس کو کچھ بھی ولا یقبلو قبول نہیں کی جائے گی منہا اس سے نہیں قبول کیا جائے گا اس سے حادل کوئی بدلاؤ قیمت ولا تنخوہ اور نہ دے گی اس کو شفا کسی کی سفارش ولا ہن, ہن سرون اور نہ ان کی مدد کی جائے گی یہ آیت پہلم پڑ چکے ہیں اور یہ تین طریقے ہم نے بتا دیے تھے کہ انسان کو یا تو سفارش سے فائدے ملتے ہیں دنیا میں یا زیادہ رقم دینے سے یا پھر افرادی قوت سے یون فرون تو یہ تینوں چیزیں قیامت کے دن کام نہیں آئے گی ہاں اس میں ایک مسئلہ سمجھنے کا ہے وہ سمجھ لو وہ ہے شفاعت کا مسئلہ شفاعت جو ہے ایک ہے شرعی ایک ہے غیر شرعی شرعی شفاعت کے لیے تو علماء نے بڑے بڑے کتابیں لکھی ہیں جیسا کہ شرح عقیدت ہے اس کے اندر انہوں نے تفصیل سے لکھا ہے کے شفاعت کے اقسام تقریباً آٹھ اقسام پر انہوں نے تقسیم کیا ہے اس میں سے چند یہ ہے پہلا شفاط قبرا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو تمام انبیاء کے لیے اور تمام امتوں کے لیے اللہ رب العالمین نبی علیہ السلۃ والسلام کی شفات کی وجہ سے عدالت قائم کرے گا فیصلے شروع کریں گے اس کے بعد اس شخص کے بارے میں شفات ان لوگوں کے لیے جن کے نیک اور برے اعمال برابر ہو جائے جیسا کہ صورت آراف میں اس کا ذکر آئے گا آراف والوں کے بارے میں علما کا ایک قول یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے نیک اور برے اعمال برابر ہو گئے ہیں اور کانٹے کے سوئی درمیان میں آئی ہے نہ دائیں نہ بائیں جھکتے تو یہ بھی آراف والے ہیں تو ان کے لیے شفاعت ہوگی کہ ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے تیسرے نمبر پر وہ لوگ جو گناگار ہے اور جن کے اوپر جانم کا فیصلہ ہو چکا ہے تو میدان مقصد میں ان کا شفاعت ہو جائے اور وہ جانم میں جانے سے قبل اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دے چوتھے نمبر پر وہ لوگ جو جانم میں جا چکے ہیں لیکن ہے مومن تو مومنین ان کے لیے شفاعت کریں گے اور ان کی شفاعت سے اللہ تعالیٰ ان کو جانم سے نکالیں گے فرشتوں کی شفاعت ہوگی جانم کے اندر ایمان والوں کو نکالنے کے لیے ان کی شفاعت قبول ہوگی اس ترتیب سے ایک وہ شفاعت ہے جو نبی صلاحۃ وسلم کے حوالے سے ابو طالب کا ہے لیکن وہ شفاعت بے فائدے ہیں اس کے لیے اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر میں نہ ہوتا تو وہ جانم کے نچلے طبقے میں ہوتے میرے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر عذاب کم رکھا ہے اور اس کو صرف جانم کے دو جوتے پہنائے ہیں آگ کے جس سے اس کا دماغ ابل رہا ہے اور وہ محسوس کرتا ہے کہ جانم میں سب سے سخت سزا مجھے ہو رہا ہے جبکہ اس کو سب سے کم سزا مل رہی ہے جانمیوں میں تو یہ وہ شفاعت ہے جو اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے ظاہر میں تو شفاعت کی قسم ہے لیکن اس کے لیے فائدہ مند نہیں ایسے کہ جب اس کو جانم سے نجات نہیں ملا تو کیا فائدہ ہوا جانم میں پھر بھی پڑا ہوا ہے تو یہ قسم ہے ایک شفاط ہے جس کو علماء نے شفاعت قہریا لکھا ہے شفاعت قہریہ مانا جس کو جبریہ جبری شفا کہہ سکتے ہیں وہ ہے مشرقین کا عقیدہ کہ اللہ رب العالمین کے جو یہ بزرگ بندے ہیں فرشتے انبیاء اولیاء یہ اللہ رب العالمین کے اوپر اپنا جسورت ہے نا ناز و نخرے اپنا جو ہے مرتبہ اس کو منوا کر اور اپنے ماننے والوں کی شفاعت کریں تو اللہ رب العالمین نے اس کی نفی کر دی کہ یہ جو شفاعت ہے اولا تنف شفات نفع نہیں دے گا ان کو شفاعت مانا قیامت میں شفاعت ہے تو صحیح لیکن کسی کو نفع دیتے کسی کو نہیں دیتے تو ان کو کوئی نفع نہیں دے گا اس لیے کہ مشرق کے لیے اور کافر کے لیے شفاحت میں کوئی نفع نہیں ہے تو ابو طالب کے شفاحت میں بھی کوئی نفع نہیں ہے اس لیے کہ جب اس کو جالم سے نجات نہیں ملتے تو نفع تو نہیں ہوا نفع تو کامل چاہیے وہ کامل نفع اس کو نہیں ملا وہ ازب اور جب امتحان کی آزمایا مایا ابراہیم ابراہیم علیہ السلات نے بے کلیمات چند کلیمات کے ساتھ فاطمہ کیا اس نے ان کلیمات کو کالا فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان نے جائے و کرنہ سے میں بناؤں گا تجھے لوگوں کے لیے امام کالا فرمایا ضروری تھی میرے اولاد میں سے کالا فرمایا اللہ تعالیٰ نے لا نال و نہیں پہنچتا ہے ضالمین ظالمو کو یہاں اللہ رب العالمین اہلی کتاب کو ایک دعوت دینا چاہتے ہیں تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم دینی ابراہیم پر چلنے والے ہیں ہم ابراہیمی دین کو مانتے ہیں اللہ رب العالمین نے بطور تذکیر ان کے سامنے ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کی کچھ باتیں ذکر کی ہے یہاں پر کہ ابراہیم علیہ السلط تو, تو ایک عظیم نمونہ ہے اگر تم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہو تو آؤ ان کے باتوں کا تذکرہ کیا کہ ہم نے ان پر امتحان کیا اور امتحان میں وہ کامیاب ہو گئے امتحان واضح ہے قرآن سے ثابت ہے ثابت قوم کے سامنے دعوت پیش کی دعوت میں کامیاب ہو گئے باپ سے اظہار قوم کے سامنے ان نا برآمن کم ممن ماتھون کفر نا بک و بدا بینا ہم تم سے بیزار ہیں اس لیے اللہ رب العالمین نے وہاں پر سو قرار دیا ہے کہ فی ابراہیما ابراہیم میں تمالی اس وقت حسنا بہترین نمونہ ہے کہ اللہ والبرا اگر سیکھنا ہے تو سیکھو اس سے محبت اور دشمنی کس سے کریں گے تو ان تمام امتحانوں سے جب گزر گیا اللہ تعالیٰ نے ان پر امتحان کیا بیٹے کا امتحان کہ آپ نے جو اللہ سے بیٹا مانگا ہے اسماعیل علیہ السلام اس کو اللہ کے رستے میں ذبح کر لو خواب میں دکھایا اور اس نے لٹایا یہاں تک کہ ذبح کرنے لگ گئے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو سہارا میں بیت اللہ کے پاڑوں کے بیچ میں چھوڑ کے جاؤ یہ امتحان تا. کامیاب ہو گئے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ابراہیم میں تجھے لوگوں کے لیے امام بناتا ہوں ابراہیم علیہ صلاحت والسلام نے فرمایا وہ مین ضروری میرے اولاد میں سے مین اس لیے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ان کو بتایا تھا اللہ کے کلام کو وہ جانتا تھا کہ اللہ رب العالمین نے میرے ساتھ جو کلام کیا ہے اس کلام سے پتہ چلتا ہے کہ میرے نسل سارے مومن نہیں ہوں گے بلکہ باغی بھی ہوں گے جب باغی ہوں گے تو اللہ رب العالمین نے جب فرمایا کہ لا الظالمین ظالموں کو میرا وعدہ نہیں پہنچے گا مہاراج تیرے اولاد میں سے جو بے فاسق مشرق کافر ہوگا تو امامت کے درجے پر میں ان کو فائز نہیں کروں گا اس سے ایک تو یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلط اسلام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں اس لیے وہ ظالم نہیں ہوتے وہ فاسق نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ اس کو نبی اس لیے بناتے امام اس لیے بناتے اور دوسرا امامت کا درجہ علم علم پر ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ فائز کرتا ہے جو فسق و فجور سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اس لیے علم قرآن علم حدیث اس کے لیے بہت اہم مسئلہ ہے کہ انسان اپنے کانے میں پینے میں حلال و حرام کی تمیز کرے اپنی نظر کی حفاظت اپنے کانوں کی حفاظت اپنے خواہشات اپنے سوچ اپنے دل اور اپنے دماغ کو اچھی طریقے سے صاف کیا کرے ہر وقت اس کے اوپر نگرانی ہو اس لیے کہ علم کے امامت جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے اس حیات میں ذکر کیا ہے کہ اللہ حد ظالمین <زُعَلَمِين> فاسقین اور فاجرین جو ہے وہ علم کے حقیقی منصب کو نہیں پہنچ سکتے تو اس لیے اس حیات میں اللہ رب العالمین نے ہم سب کو یہ تذکیر نصیحت کی ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں اپنے قوم میں امام بن جاؤں امامت علمی مجھے مل جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ فسق اور فجور سے اپنے آپ کو بچائے تب جا کر کے وہ اس منصب پر پہنچ سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دے گا اور اس کے لیے جیسا کہ اللہ رب العالمین نے پہلی امتوں کا ذکر کیا ہے وہ جال نمن ہم نے ان میں سے امام بنائے لیکن ان اماموں کا تذکرہ کس انداز میں کیا کہ وہ اللہ تعال کے عوامر پر عمل کرتے تھے اور صابرین لوگ تھے صابرین تب جا کر کے وہ امامت کے درجے کو پہنچے ویس جان بے بطلام اور جب بنایا ہم نے بیت اللہ کو مسابطلہ سے بار بار لوٹنے کی جگہ مسابہ اس جگہ کو کہتے ہیں کہ انسان اس سے ہو کے آ جائے تو پھر دل چاہتے کہ واپس جاؤ ہوتے نا ایک انسان ایک جگہ بار بار جاتے ہیں تو دل بھر جاتے ہیں لیکن یہ ایسا جگہ کہ جہاں بندہ جتنا زیادہ جائے اتنا اس کا دل کرے کہ پھر جاؤں بت اللہ کی یہ صفت ہے کہ انسان ایک دفعہ اس میں جائے تو پھر دل کرتا ہے کہ واپس پلٹ کر چلا جاؤں مسابا اس لیے کہا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ امن کی جگہ لوگوں کے لیے امن کی جگہ اور یقیناً بھی تو اللہ امن کی جگہ ہے وہاں دشمن بھی ہو تو دشمن دشمن پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے ویسے قانون بھی حرام مرا ہے اللہ کے شریعت میں بھی فرمایا وقت ابراہیم احمد صلاح بناؤ تم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ مقام ابراہیم آج بھی وہاں ایک نمونہ موجود ہے مقام ابراہیم لیکن لوگوں کے دن سی دوری کی وجہ سے کے دوران میں اتنا لوگ بے دینی کا عمل کرتے ہیں کہ وہاں کی پولیس بھی اس سے تنگ آ کر تو ایک طرف کھڑے ہوتے ہیں بس تماشا دیکھتے ہیں. جب رش زیادہ ہوتے ہیں تو بس دیکھتے ہیں خالی کیونکہ تک جاتے ہیں صبح سے شام تک آٹھ گھنٹے ڈبتی ہے چھ ہیں چار ہے جو بھی ہے بس ایک ہی آواز آ جاتی یا حج حریم حاضر فصر ہاجا وہ مقام ابراہیم کے پاس مستقل ایک پولیس یا دو کڑے ہوتے ہیں کیونکہ لوگ آتے ہیں اس کے اوپر ہاتھ پیرتے ہیں اور اپنے بدن پر پیرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں، ہاں، ہاں، ہاں، بدا ہاضا ہاں، ہاں، شرک کون سنتا ہے کوئی لوگ تواب کر رہے ہیں تو تواب کے بیچ میں لوگ گھس کر دو رکعت نفل بڑھتے اب کڑے ہوئے حالات میں ہیں تو کوئی دھکا مار کر کے وہاں تک لے جاتے ہیں کوئی وہاں تک لے جاتے ہیں کڑے ہیں نماز پڑھے بر علما نے کہا ہے کہ مقام ابراہیم پر رکعت پڑھو بھئی وہ مقام ابراہیم کا مانا یہ نہیں ہے یہ تو باجماعت جب نماز ہوگی تو امام یہاں کڑا ہوتا ہے مقام ابراہیم پر باقی سفید پیچھے ہوتی ہے اب اگر سارے لوگ مقام ابراہیم پر دو رکعت نفل پڑھنے لگ جائے تو تباہ کرنے والے کہاں سے گزریں گے کیسے جہالت کی بات ہے پھر ہم نے دیکھا کہ سجدے میں پڑے رہتے ہیں تو لوگ ان کے اوپر گرتے ہیں کیونکہ آدمی اکثر جو رش میں جاتے ہیں اس کا سر اوپر کی طرف ہوتا ہے رش ہے لوگوں کے جسمیں دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں تو ایسے حال میں جب جتے کی صورت میں ریوڑ کی صورت میں لوگ جاتے ہیں تو وہ پاؤں کی طرف تو دیکھ ہی نہیں سکتے تو کئی لوگ سجدہ کرنے والے ان دو رکعت پڑھنے والوں کے اوپر گرتے ہیں یہ جہالت وہاں ہوتے اس سے مراد یہ ہے کہ طواف کرنے کے بعد دو رکعت نماز مقام ابراہیم پر پڑھ رہے تو یہ اس کے برابری پر جتنا دور کھڑے ہو سکتے ہو بس صرف اس کے سمت کی طرف کڑے ہو جاؤ دو رکعت پڑھ لو تواف کرنے کے بعد یہ نہیں کہ بیت اللہ کے اندر جو بھی نماز پڑھو تو مقام ابراہیم پر آ جاؤ اگر سارے لوگ مقام ابراہیم پہ جمع ہو جائیں گے تو پیچھے تو سارا بیت اللہ خالی ہو جائے گا اور یہ ہے کتنا جگہ کہ اس میں سارے لوگ آئیں گے تو یہاں مراد یہ ہے کہ اس کو نماز کی یعنی مسلح بناؤ اور وہاں سے باقی لوگ پیچھے نماز سارے بیت اللہ میں پڑھیں گے. اور بازی نے کہا کہ مقام ابراہیم سے امراد حج کے تمام جگہ ہیں جہاں جہاں پر ابراہیم علیہ السلام گئے ہیں وہ تمام جو ہے مقام ابراہیم ہے واحد ابراہیم اور ہم نے وعدہ لیا تھا یا یہاں بانۂ حکم ہے ہم نے حکم دیا تھا ابراہیم علیہ السلۃ والسلام کو وہ اسماعیلہ اور اسماعیل علیہ السلۃ والسلام کو انتہائی کہ پاک کرو تم دونوں بیٹیا میرے گھر کو لطینا طواف کرنے والوں کے لیے اور رکائے بیت اللہ کو پاک کرو یہاں کسی قسم کی بندگی اس میں ہو تہرا دونوں اس کو پاک کرو طواف کرنے والوں کے لیے یہاں لوگ طواف کریں گے اور یہ دلیل ہے کہ طواف صرف بیت اللہ کا حق جو لوگ قبروں کے طواف کرتے ہیں وہ شرک کے مرتکب ہیں اور شرک کرتے ہیں آج دنیا کے اندر کئی علاقوں میں قبروں کے طواف ہو رہی ہے بلکہ وہاں پر یہ ہمارے عجمی مشرک نبی علیہ السلط کی قبر کے طواف کرتے تھے جب وہاں کے حکام کو علماء نے تنبی کی کہ یہ لوگ کس گیٹ سے آتے ہیں نبی علیہ السلط والسلام کے اوپر درود و سلام کے جملے کہہ کر تو یوں پلٹ کر پھر یوں چلے جاتے ہیں اور پھر وہاں سے آتے ہیں یہ طواف کرتے حقیقت میں انہوں نے کیا کیا کہ مردوں کے لیے عورتوں کے لیے الگ الگ دو گیٹ کر دیے یہاں سے گئے تو پھر پلٹ کے نہیں آ سکے گا گئے تو گیا تاکہ یہ تواف ہی نہ کر سکے قبر کے طواف کرتے ہیں اور فرمایا کہ آکفین احتکاب کرنے والے رکو سیدھا کرنے والے یہ ان کے لیے خاص کر ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام نے اور اسماعیل علیہ سلاۃ والسلام نے اللہ رب العالمین کی اس گھر کی خدمت کی فرما ویم فرمایا جگہ بنا اس کو یہ ابراہیم علیہ اللہ کے دعا پہ تذکرائے ابراہیم علیہ اللہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا رہے ورزق رزق آ لہو رضلتے ان کے رہنے والے کو منت تمرات پلوں میں سے من آ من جو امان لائے ان میں سے ہے اللہ کے ساتھ وليوم الاخر اور کے کے جن کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دعا میں قید لگایا قید اس لیے لگایا کہ پہلے اللہ تعالی نے فرمایا کہ لا دی میرا جو آہد ہے ظالمین کو نہیں پہنچے گا تو ابراہیم علیہ السلط والس نے فرمایا کہ جب تیرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا تو ظالموں کو پھر دعا سے مستثنا کر دیتے ہیں ظالموں کے لیے دعا نہیں ہے بس صرف توحید والوں کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ اس شعر میں جو بھی تیرے توحید والے بندے ہیں ان کو اپنے نعمتوں میں سے عطا کر دیں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے مدد کروں گا, فائدہ دوں گا مگر تھوڑا سا وہ تھوڑا سا کیا ہے کلیل مانا دنیا میں دنیا کی نعمت ان کو دوں گا لیکن آگے کیا فرمایا؟ پھر اس کو مجبور کر دوں گا کیچ لاؤں گا بننا جانب کے عذاب کے طرف بھی اصل مسیر اور وہ بہت برا ٹھکانا ہے پھرنے کی جگہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو اللہ نے قبول کیا بیت اللہ کو امن کا شہر بنایا اور رزق اللہ تعالی نے بیت اللہ کے رہنے والوں کو ایسا دیا ہے کہ جس مسم میں جاؤ جس موسم میں جاؤ تو آپ کو بغیر مسم کے میوے ملیں اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں ہر جگہ اب انتظام ایسے ہیں کہ ہر میوے کو اسٹور کیا جاتا ہے محفوظ کیا جاتا ہے اور دنیا میں اس چیز کو سب لوگ جانتے ہیں کہ زیادہ بارش کے مت وہ وہاں کے ریال کی صورت میں ملتا ہے پاکستان میں آپ انگور بیچو وہ چلو اگر پچاس روپئے کلو بھی ہیں لیکن اگر سعودی میں آپ یہاں سے جاز میں بیچ دیتے ہیں سرکاری لائسنس جن لوگوں کے پاس ہوتے ہیں تو اگر وہاں پانچ روپئے کلو بک جائے تو پھر آپ پانچ کو بائیس سے یا تیئیس سے ضرب دیں گے تو اچھی خاصیت کی رقم بن جائے گی تو اس لیے دنیا والی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے پل فروٹ وہاں بیچتے ہیں اور ایسے ایسے برکات اللہ تعالیٰ نے وہاں نازل کیا کہ انسان جو خود جا کر دیکھ لے تو انسان خود محسوس کر لیتا ہے ہم نے اپنے تجربے میں بلکہ ہم نے وہاں ساتھیوں سے کہا بھی ابراہیم علیہ السلام کے دعا کو دیکھ لو کہ آدھا کلو انگور ہم نے لیا تین ادمی بیٹھے ہوئے کھانے کو. کھانے کے بعد رہ گئے ہم سے. پانچ روپے کا چار روپے کا یا تین روپے کا انگور لیا تھا وہاں کے تین روپے, چار روپے اور انگور کھانے کے بعد ہم سے رہ گئے یہ برکات ابراہیم علیہ السلط اسلام کے دعا کے آسار قیامت تک رہیں گے تو فرمایا کہ جو کافر ہوں گے اللہ ان کو نہیں دینا ہے اپنے دعا میں ان کو مستثنا کر دیا اللہ رب العالمین نے فرمایا نہیں وہ من کا برف جس نے کفر کے ان کو بھی دوں گا لیکن وہ ہوگا قلیل دنیا میں صرف اور پھر ان کے لیے جانم کے واحد سنا دی دیم القواط اور جب بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلط السلام بنیادوں کو بیت اللہ کے وہ اسماعیلوں اور اسماعیل علیہ السلاۃ السلام کا جمع قواعد بنیادیں تو اللہ تعالیٰ سے دونوں دعا مانگنے لگے اور اب بنا تقبل من اے ہمارے رب قبول فرما ہم سے انکا ہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے یہ کیسا عجیب عجیب اور عظیم منظر تھا ابراہیم علیہ السلام تو سلام اپنے بیٹے سمیت اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں دیوارے اٹھا رہے ہیں بنیادوں کو اٹھا رہے ہیں ایک قول اس بارے میں یہ ہے کہ پہلے سے قواعد موجود تھے بنیادیں انہی بنیادوں پر ابراہیم علیہ السلام نے دیواروں کو بلند کیا کیونکہ پہلے فرشتوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اس کے بعد پھر آگے یہ سلسلہ چلا اور ایک قول یہ ہے کہ نہیں بیت اللہ یہ جگہ کے تخصیص تو تھی لیکن اس وقت دیواریں موجود نہیں تھیں دیوارے انہوں نے اٹھائی تھی دونوں قول علماء نے یار نقل کیے دونوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی باپ بیٹھے نے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انبیاء علیہ السلام السلام اپنے عبادات کی قبولیت میں اللہ کے محتاج ہیں اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے عبادات کے بارے میں اس بات کا زیادہ فکر کرے کہ اللہ سے دعا مانگے اللہ جمع عبادت کریں اس کو قبول کرو کیونکہ عبادت کرنا یہ ایک اور عمل ہے اور اس کو قبول کروانا اپنے دعاؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے یہ دوسرا عمل ہے اس لیے آپ دیکھیں نبی رسلاۃ السلام کے تعلیمات میں کہ کسی بڑے سے بڑے عمل سے فارغ ہو جائیں تو اس میں استغفار اور دعائیں نماز سے فارغ ہو جائے تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یعنی یہ استغفار میں اشارہ ہوتا ہے یہ جو ہم نے عمل کیا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کے عبادت کا حق ہم نے ادا نہیں کیا ہے تو اللہ اس کو قبول کر لے ہم معافی مانگتے ہیں اس کو قبول کر لے اللہ کی طرف اس میں روح جان توجہ کر دینا تو فرمایا کہ اللہ ہماری اس عبادت کو اپنے درگاہ اپنے فارگاہ میں قبول فرما ربنا رب بنا من جلنا اے ہمارے رب بنا ہم دونوں کو فرمند بردار اپنا اور ہمارے اولاد میں سے من تب عیص کے لیے اس لیے فرمائے و مین ضروری ابراہیم علیہ السلام پہلے سن چکے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ لائے وحد الظالمین میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا تیرے اولاد سب کے سب جو ہیں وہ امام اور متقین نہیں ہوں گے تو اس لیے فرمائے کہ وہ مین ضروریہ دینا فرمائے امتم مسلم گرو ایک جماعت فرمن بردار آپ کی لی تیرے لی ورنا منا سے گنا ہم کو اپنے عبادت کے طریقے اور توجہ فرما ہم پر ان نکان تر یقیناً اللہ تو ہی تواب الرحیم انت الرحیم قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں یہ دوسری آیات میں ہم پڑھ رہے ہیں اور باسفی ہم رسول کہ میں اپنے بابا یعنی دادا ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام کی دعا کا نتیجہ ہوں ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام نے دعا مانگی تھی کہ میرے اولاد میں رسول بھیجو تو چونکہ میں عرب میں بنی اسماعیل میں رسول بن کر آیا ہوں لیکن جیسے کہ تاریخ میں لکھا ہے چالیسویں پشت پر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام سے تقریباً چالیسویں پشت پر آ رہے ہیں بعض اوقات اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لیتا ہے لیکن بہت دیر کے بعد اس کا نتیجہ آتا ہے اب یہ دعا ابراہیم علیہ السلام کی تھی اور اس کا نتیجہ انتہائی دیر کے بعد آیا لیکن آیا تو صحیح جیسے کہ حدیث سے ثابت ہے دعا قبول ہوتا ہے مومین کا یا اللہ تعالیٰ اس سے کسی آفت کو پیر لیتا ہے یا اللہ تعالیٰ اس دعا کے نتیجے میں آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ بنا لیتا ہے یا جو وہ چیز مانگتا ہے اس کے بجائے کوئی اور چیز اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے یا دیر سے مل جاتا ہے لیکن عام طور پر لوگ اس کو محسوس نہیں کرتے حجلت کرتے ہیں جلدی ملنا چاہیے تو فرمایا کہ اے اللہ ہم کو حج کے طریقے بتا دے سکھا دے اب یہاں دیکھو نبی ہے اور ایک نہیں دو لیکن عبادات میں وہ اللہ کے بتائی ہوئی طریقوں کے محتاج ہے تو معلوم ہوا کہ جب نبی بھی عبادت اپنے طرف, طرف سے نہیں کر سکتا ہے تو پھر کسی مولوی اور پھر کو کیا اختیار ہے کہ وہ اپنے طرف سے عبادت کے جو بھی وضیفی طریقے دعائیں بنا دے اور پیش کر دے جیسے کہ بہت ساری کتابیں مارکیٹوں میں بک رہی ہیں یہ مجربات میں سے ہیں یہ آیات ہمارے تجربے میں ہیں یہ آیات کتنے بار پڑھو یہ کرو وہ کرو یہاں دونوں نبی ہیں اور کہتے ہیں وہ منا اے اللہ ہماری عبادت کے طریقے ہم کو سکھاؤ کیونکہ عبادت وہ ہے جو اللہ سکھائے نبی بھی اگر اپنے طرف سے کرے گا وہ عبادت نہیں بنے گا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اجازت نہ ہو اور توبہ یہ اپنے اعمال کے نتیجے میں یعنی صالحین لوگوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہر وقت تواب تواب رجوع کرتے ہیں تو یہ بت اللہ بھی بنا رہے ہیں عبادت بھی کر رہے ہیں توحید کے لیے مرکز کی تعمیر بھی شروع ہے اور پھر بھی کہتے ہیں کہ وہ تو بہ لینا مانا ہم کوئی گناہ کر رہے کہ ہم پر توبہ اور درگزر فرما نہیں یہ اللہ کی عظمت کو محسوس کرنا اللہ تیرا عظمت اتنا تیرے شان اتنا عالی ہے تو ہم اس قابل ہیں کہ ہمارے اوپر اگر تیرا رحمت نہیں ہوگا اس کو توبہ تعبدی کہتے ہیں بطور عبادت توبہ تعبدی بطور گناہ نہیں ہے بلکہ عبادت ہے یہ توبہ کرنا ایک مستقل عبادت ہے وہ گناہ کے بعد نہیں ہوتے ضروری نہیں ہے کہ وہ گناہ ہو تو اس گناہ کے بعد بندہ توبہ کرے گا ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دن اور رات میں بلکہ ایک روایت میں دن دن میں میں سو مرتبہ استغفار کرتا ہوں استغفار کا معنی کیا ہے توبہ تو کیا اللہ کے کی نبی سو گناہ کرتے تھے اس لیے توبہ کرتے تھے نہیں یہ توبہ کرنا انبیاء کے لیے ایک عبادت ہے اور ہمارے لیے بھی عبادت اسمد اللہ پڑھنا ربنا بنا اے ہمارے رب و بآیم بےجو ان میں رسول ان رسول کرے ان پر آیات تو کو اور تعلیم لے ان کو کتاب کے, والحکم اور حکمت کے و کی اور پاک کرے ان کو ان نکان تلاز الحکیم یقین تو ہی غالب حکمت والا ہے یہ دعا مانگی اللہ تعالی سے اے ہمارے رب ہمارے اولاد میں رسول بنا کر بیچو چونکہ اسماعیل علیہ السلط کی اولاد میں عرب میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اس لیے یہود نسارا نے اس کا مخالفت کیا ہے یہ عربوں میں یہ کیسا آ گیا ان میں تو رسول کبھی آیا نہیں تھا پہلے بار رسول آئے چونکہ اسماعیل علیہ السلۃ والسلام کا قبیلہ وہاں آباد ہوا تھا اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں ہے تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ صلاحۃ السلّم دونوں کے دعا کو قبول کیا اور اس کے نتیجے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر بھیجا آیا تو آخر میں لیکن اللہ نے جو ان کو مقام دیا ہے مرتبہ دیا ہے وہ سارے نبیوں کے سردار ہونے کے اعتبار سے امام ہونے کے اعتبار سے سب پر اعلیٰ درجہ ہے اور یہاں ہمارے نبی کی دعاؤں میں سے کہ ان کے لیے جو دعا مانگی ہے ان میں وہ چیزیں ظاہر ہیں یتلو علیہم آیات تیرے آیت ان پر تلاوت کرے معنی وہ صاحب کتاب ہو ایسے نبی جو صاحب کتاب ہو وہ جو المحم الکتاب الحکمہ اور ان کو کتاب اور حکمت کے تعلیم دے یہاں اکثر مفسرین نے حکمت سے مراد حدیث لی ہے کیونکہ ہمارا نبی کوئی حکمت کے مشہور اس طرح ڈاکٹر ہوتے ہیں کہ لوگ ان کے پاس آتے ہیں اور وہ حکمت کے دوائیاں بنا کر دیتے ہمارے نبی کا یہ شعبہ تو نہیں تھا تو پھر کیا مانا حکمت حکمت سے مراد احادیث قرآن کریم کا فہم سمجھ اس کی تشریح پریکٹیکل عمل وہ عزت کی ام اور پاک کرے ان کو ان تلازی ضلح کیم ہمارے نبی کے یہ تینوں کام تھے قرآن کریم کو پڑھ کر امت کو سنانا پھر اس قرآن کریم کی آیتوں کی تشریح حدیث کے حکمت کے ذریعے سے کرنا اور پھر انہی قرآن اور حدیث کے ذریعے سے تزکیہ کرنا وہ عزت کی ہے اور یہ اس بات کی دلیل ہے قرآن کریم کی بہت سارے آیتیں اس جیسی کہ تزکیائی نفس یہ صرف قرآن حدیث سے ہو سکتا ہے کوئی اور چیز ایسا نہیں ہے جس سے انسان کا تزکیہ ہو سکے قرآن انتہائی با اثر کتاب ہے اسی سے انسان کا تزکیہ ہو سکتا ہے باقی جو طریقے ہیں تسکیوں کے مراقبہ کرنا سر کو چکا لینا انکوں کو بند کر لینا جمنے لگ جانا اور مختلف قسم کے الفاظ ناپ کے ذریعے سے آواز کو اٹھانا دائیں سینے سے نکالنا بائیں سینے سے نکالنا یہ سب شیطانی طریقے ہیں اللہ کی نبی یا صحابہ سے کچھ بھی اس بارے میں ثابت نہیں تو فرمائے وہ یہ کام کتنا مشکل کام ہے لیکن اللہ تو عزیز ہے تیرے عزیز کی جو صفت ہے اس پر تو قادر ہے اور اس کام کے اندر تیرے حکمتیں وہ تو جانتا ہے تو حکیم ہے لہٰذا ہمارے اس دعا کو قبول کر لے دونوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور اللہ نے قبول وَمَنِ يَرْغَبَ مِلَّتِ وَمَنِ يَرْغَبَ اور کون ہے جو بے رغبتی کرتا ہے عم ملت ابراہیم سے ابراہیم علیہ السلط کی ملت اللہ منصفیہ نفسا مگر وہ جو بے وقوف کیا ہے اس کو اس کے نفس نے جس نے اپنے نفس کو بے وقوف بنایا ہے وہی یہ معاملہ کر سکتا ہے یہاں پر ان لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ تم کہتے ہو کہ ہم دین ابراہیم پر ہیں تو دین ابراہیم پر چلنا تو لازم ہے وہ تو عقیدے توحید کا دائیدہ لیکن جو لوگ اس کے منہج سے اس کے ملت سے ہٹ گئے ہیں وہ تو پنل درجے کے بے وقوف ہیں اور یہ آیات اس بات کی دریل ہے کہ ہر مشرق صفی ہے ہر مشرق صفی بے وقوف ہے اور ہر مبتدع وہ سفی بے وقوف ہے کہ نبی کی اتباع نہیں کرتا ہے فرمایا فی دنیا یقیناً ہم نے چن لیا تھا اس کو دنیا میں وہ ان نو فل آقرت اور یقیناً آقرت میں نے ایک لوگوں میں سے ہے یہاں پر اللہ سب تعالیٰ نے ملت ابراہیمی سے روگردانی کرنے والوں کو نفس کا پجاری قرار دے دیا کہ وہ نفس کے پیروکار ہے اور وہ بے وقوف ہے معلوم ہوا کہ جو لوگ توحید کو چھوڑتے ہیں اتباع رسول کو چھوڑتے ہیں وہ خواہش نفسی کی پیروکار ہے اور وہ بے وقوف ہے قرآن کریم کے زمرے میں اس قالب ال رب ہو اسلم جب فرمایا اس کو اس کے رب نے تابع ہو جاؤ فرمند بردار ہو جاؤ کال فرمایا اسلم تو رب العالمین میں فرمند بردار ہو گیا ہوں اپنے رب کے واسطے وہ رب جو رب العالمین میں تو فرمند بردار ہوں رب العالمین کے سامنے اللہ رب العالمین نے حکم دے دیا تابع ہو جاؤ میرے احکامات کے لیے تیار ہو جاؤ ابراہیم علیہ السلّۃ والسلام کے صفات میں سے یہ صفت کو قرآن کریم نے بار بار دو رہا ہے حنیفہ اور وہ ایک سوتے اس کو استفاق کیا ہم نے چن لیا ہم نے یہاں پر اللہ نب العالمین نے ابراہیم علیہ السلط والس کے اس عنوان کو ذکر کیا یہودیوں کو سمجھانا مقصود تھا تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم دین ابراہیم پر ہیں دین ابراہیم کو دیکھو تو صحیح وہ ہے کیا یہ جو عزی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہی تو ابراہیم علیہ السلام کے دعا کا نتیجہ ہے تو اس کے ساتھ تو تمہاری پشتی جاری ہے لڑتے ہو اس کے دعوت سے تم انکار کرتے ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف تمہارا یہ دعویٰ ہو کہ ہم دین ابراہیم پر ہیں اور دوسری طرف دین ابراہیم کو زندہ کرنے والا شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہارے اختلاف چل رہا یہ دونوں متضاد باتیں ابراہیم اب ان کو بتانا یہ مقصود ہے کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے اور جس کے طرف تم اپنے آپ کو منسوخ کرتے ہو اس کے بیٹے یعقوب علیہ السلام نے جس چیز کی طرف دعوت دی ہے اور اپنے اولاد کو نصیحت کی ہے وہی بات آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پیش کر رہا ہے تو کیا تم اس کے ماننے کے لیے تیار ہو دیکھ لے ذرا تمہارے واسطے دین کو تمہارے واسطے اللہ تعالیٰ نے دین فلاں تمو اِلَّا تم نہ تُم تم مسلمان تم مسلم ہو. اب یہ نصیحت یاقوب علیہ السلام نے بھی کی ہے تم کہتے ہو کیا کہ من کی اولاد ہے اور یہی نصیحت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کی ہے کہ تم اللہ کے توحید پر قائم رہنا اسی پر تمہاری حیات اور تمہاری ممات ام کن تم سہدا دیا تھے تم حاضر موجود جب حاضر ہو گیا یاقوبل سلات السلام کو موت ہزارہ کا مانا پہلے ہم نے کیا نا کہ مشکوک لفظوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے حضرت تو یہاں ہزارہ کمانا کیا ہے حاضر ہونا وہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ جب نماز کا ٹیم ہو جائے ہزا حضرت اتم اور کانا حاضر ہو جائے کانا حضرت صاحب جب آ جائے تو پھر اگر نماز کانے کی طرف اشتہار زیادہ ہو تو نماز کو مقدم کرو تو یہ حضرت کا لفظ اس لیے استعمال نہیں کرنا جی مشکوک لفظ ہے زو مانے ہیں فرمایا کیا تم حاضر تھے جب یہ عقوبل سلاۃ السلام کے پاس موت آیابل موت اس فال علی بنی ہی ماتا بدونا بادی جب کہا اس نے اپنے بیٹوں سے کس کی بندگی کرو گے میرے بات میرے بات عبادت کس کی کرو گے یہ ہے وہ طریقہ جو اسلام نے ہم کو سکھایا ہے کہ اپنی اولاد کو دنیا سے جاتے وقت شریعت کا تلقین کرنا چاہیے کہ شرعی مسائل میں ان کی عقائد کی اصلاح ہو ان کے اعمال کی اصلاح ہو اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ مرنے سے پہلے ان کو بتایا جاتا ہے کہ فلاں آدمی نے میرے ساتھ فلاں وقت میں برا کیا ہے وقت مل جائے تو اس کا انتقام لینا انتقامات بتاتے ہیں اور یا ایسے اور بے دینی اور جہالت کی باتیں بتاتے ہیں کہ بعض لوگ بلکہ بعض خاندان بعض خاندان کے لوگ جو ہیں وہ اس مرنے والے کی وصیت کی وجہ سے لڑ پڑتے ہیں میرے باپ مرتے وقت یہ کہہ چکا تھا کہ فلاں نے یہ سب کیا ہے شریعت ہم کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ نہیں دنیا سے جاتے وقت اپنے اولاد کو توحید کا تلقین کرو کیا کہا کس کی عبادت کرو گے میرے بات پالونا بولو الاح گا ابراہیم کہاں انہوں نے ہم عبادت کریں گے الہا آبائی کا، الہا کا جو تیرے معبود ہے تیرے آبا کے معبود ابائے گا اکیلے نہیں بلکہ وہ ابراہیم ہے اسماعیل ہے اسحاق آبا میں سب کو لایا ابراہیم وہ والد ہیں یعقوب علیہ السلاۃ والسلام کے دادا ہیں اور اسحاق علیہ سلاۃ والسلام کے والد ہیں اسماعیل علیہ السلاۃ والسلام وہ یعقوب علیہ صلاۃ والسلام کے چاچا ہیں کیونکہ اسماعیل اور اسحاق دونوں بھائی ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور یعقوب علیہ السلاطلام وہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں تو ان کو جمع کیا الہ آبا کا اور اس سے استدلال ہوتا ہے کہ چچا کے اوپر آبا کا لفظ دادا کے اوپر آبا کا لفظ فرما اللہ واحدہ ان سب کا ایک ہی الا مانا یہ خود الا نہیں تھے ان سب کا اللہ ایک تھا ونحن مسلمون اور ہم نہی کے لیے فرمند بردار ہیں بعض لوگوں نے یہاں پر ایک بات کی غلط بات کے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہتے ہیں تم لوگ کہتے ہو کہ باپ دادا کا دن نہیں چلے گا تو یہاں کیا ہے باپ دادا کے دن کا تذکرہ ہو رہا ہے ہم کہتے ہیں یہاں رد ہو رہا ہے باپ دادا کے دن کا تذکرہ ثابت نہیں ہو رہا رد ہو رہا ہے ورنہ علاق کے لفظ کے کی کیا استعمال کرنے کی ضرورت کہہ دیتے تھے کہ ہم تیرے باپ کی طریقے تیرے دادا کے طریقے کہتے ہیں نہیں ہم تو ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام ان کا جو الہ ہے اس الہ کی بندگی کریں گے یہ خود الہ نہیں تھے نہ یہ خود دین بنانے والے تھے ان کو تو الہ نے دین دیے تھا اس دین پر یہ چل رہے تھے ہم بھی اس الہ کے دین پر چلیں گے وہ عقیدہ ہو وہ اتباع ہو اس میں ہم اسی کی پیروی کریں گے جو انہی کا الہ تھا اور الہ کا دین جو ہوتا ہے وہ قال اللہ قاد رسول ہوتے ہیں باپ دادا کا دین نہیں ہوتا دوسری بات وہ جو صورت کے کے اندر ہے اس حیات کو بھی پیش کرتے ہیں کہ اس میں ہے کہ ہم نے باپ دادا کے دین کو اختیار کیا ہے ملت آبا ابراہیم تو ملت آبا ابراہیم تو وہ آج بھی اگر کسی کا باپ نبی ہے تو وہ کہہ سکتا ہے لیکن کوئی اپنے مولوی کو نبی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنے بولیوں کی اپنے امام کی تقلید کرتا ہوں تو آپ نے امام کو رسول کوئی بھی نہیں کہتا وہاں تو اگر ابراہیم السلام نے کہا ہے کہ میں باپ کے دین پر ہوں تو اس کا باپ نبی تھا, اس کا باپ کا دین اپنا نہیں تھا وہ اللہ کا تھا اس لیے وہ نبی کہہ سکتا ہے یہاں پر بھی وہی مسئلہ ہے فرمایا تل کا امتن قلطمہ یہاں اللہ تعالی نے یہودیوں کے ناز نخروں کو رون ڈالا کہ تم کہتے ہو کہ ہم دین ابراہیم پر ہیں اور تمہارا یہ سوچ اور فکر ہے اور یہ تمہارا دعویٰ ہے کہ ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام اور یہ اسماعیل اور اشفاق یہ ہمارے بڑے گزرے ہیں تو ان کے کہنے کی وجہ سے یا ان کے بارے میں جو تمہارا سوچ اور فکر ہے اس کی وجہ سے تمہاری جان چوٹ جائے گی طرح آج لوگ کہتے ہیں نا ہم سید ہیں ہم تو بڑے پیر کے خاندان میں ہیں فلاں اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا کہ نہیں امتن قد ما کا یہ تو ایک جماعتی جو گزر چکی ہے ان کا کسب ان کے لیے ہے وہ لقم ماں تمہارا کسب تمار لی ہے جو عقیدہ نظریہ تم نے اپنایا ہے تم اس کا حساب دو گے اور جو وہ ایما گزر چکے ہیں وہ جو کچھ اپنے لیے لے کر گئے ہیں وہ ان کے لیے ہے تمہارے لیے اس کا کچھ بھی نہیں ہے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تعلیم میں فاطمہ سے کہا تھا اپنے اور خاندان کے لوگوں سے یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلینی ولا اغنی کی من من ولا میرے مال دولت اگر کوئی چیز تم لے جانا چاہتی ہو اور موجود ہے لے جاؤ لیکن قیامت کے دن میں تجھے اللہ کے عذاب سے چھوڑا نہیں سکوں گا اپنے اور خاندان کے لوگوں کو جمع کر کے سب کو بتایا یہاں پر مبتدئین اور مشرقین باز مواہدین کو جب بات کرتے ہیں کہتے ہیں تمہارے باپ دادا وہ غلط تھے کہ تم نے ایک نیا طریقہ ایجاد کیا تو جو سمجھ ہوتے ہیں تو وہ فوراً کہتے ہیں ہاں وہ مشرق تھا وہ بدتی تھا نہیں قرآن نے ہم کو طریقہ بتایا ہے کہ قرآن کا یہ طریقہ ہے جس طرح فرعون نے مصع السلام پر اعتراض کیا تھا کہ جو پہلے لوگ گزرے ہیں ان کا کیا بنا تو مصالح صلاحت والسلام یہ کہہ سکتے تھے کہ ان میں فلا فلا فلا مشرق سے اللہ کے وحیح کے ذریعے سے کہہ سکتے تھے لیکن دائع کا ایک انداز ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اعتراضات سے بھی بچاتا ہے اور معاشرے کے اندر جو چیز اس کے لیے شور شغب اور فساد کا سبب بنتا ہے اس سے بھی بچنا چاہتے ہیں کیونکہ ہر مخالف یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے اندر اشتعال پیدا کرے اشتعال کی وجہ سے دعوت رک جاتے ہیں اور دائی کا یہ کوشش ہوتا ہے کہ اشتعال کو دبائے لوگوں کو ٹھنڈا کرے اور اپنے دعوت کو تیز کرے تو یہاں یہ طریقہ ہم کو بتایا کہ اگر کوئی بدتی اور مشرق تمہیں کہہ رہے کہ تمہارے باپ دادا کون سے دن پر تھا جو آج تم ایک نیا دن لے کر آئے ہیں حالانکہ نیا دن قرآن و سنت نہیں ہے قرآن و سنت قدیم قرآن دن ہے ہر بدعت اور شرک وہ نیا دن ہے تو اس کو جواب یہ دے دو کہ تل امت کا امتوں کا خلط لامہ کا یہ تو ایک جماعت تھی ہمارے بڑے بزرگ جو بھی تھے بزرگ ہے ان کے حساب ان سے لیا جائے گا ہمارے ساتھ ہمارے امال کی بات کرو کہ تم جو کرتے ہو یہ کیا ہے تم سوال نہیں کیے جاؤ گے جو وہ امل کرتے مانا ان کے احمد کا بوجھ تمہارے اوپر نہیں ہوگا اور تمہارے احمد کا بوجھ ان پر نہیں ہوگا تم ان کے امال سے چھوٹ نہیں سکتے ہو تمہارے احمد سے چھوٹ نہیں سکتے ان کا گناہ تم پر نہیں ہے تمہارا گناہ ان پر نہیں ہے کہ ہدایت پر ہوں گے کل آپ فرما دیجیے بل ملت بل ملت ابراہیم حنیفا بلکہ ملت ابراہیم ایک سوتا وہ حنیف تھا وہ ماں کا نمین المشرقین نہیں تھا وہ مشرقین نے سے یہ ان کے دعوے کا رت کیا کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اصل دین یہودیت اور نصرانیت ہے جیسے کہ پہلے ہم نے پڑھ لیا کہ ان کے دعووں کے اندر خود تضاد موجود ہوتا ہے جتنے بھی مخالفین ہوتے ہیں مخالفین کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ اگر کسی کو اللہ نے مطالعے کی توفیق دی ہو اور مخالفین کے دو تین قسم کے لوگ جمع ہو جائے ایک معاہدے کے خلاف تو اس کے ساتھ بحث کرنے کے بجائے وہ ان کو لڑا سکتا ہے ایک بیدتی کو دوسرے کے خلاف ایک مشرق کو دوسرے کے خلاف اگر ان کا مطالعہ ہو ان کی کتابوں کا تو ایک کتاب سے حوالہ پیش کریں گے یہ فلاں نے یہ لکھا ہے دوسرے کا حوالہ وہاں سے پھر فلاں نے یہ لکھا ہے اب بتاؤ یہ کہہ کہہ اس کو یہ, کہہ رہے, وہ اس کو یہ کہہ رہے, آپ پہلے آپس آپ میں فیصلہ کرو پھر ہمارے ساتھ بات کرو تو یہاں پر ان کے دعووں کی تضاد کو قرآن نے ذکر کیا ہے کہ اب پہلے ہم نے پڑھ لی ان کے دعوے کو کہ جنت میں صرف یہ ہوتی جی جا سکتے پھر وہ خود کہتے ہیں لسار آلہ, آلہ کچھ نہیں ہے عیسائی کچھ نہیں اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ یہودی بن جاؤ یا عیسائی بن جاؤ تو تب تم ہدایت پر ہوں گے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نہیں قل بل ملت ابراہیم حنیفا بلکہ ملت ابراہیمی پر آ جاؤ وہ حنیف تھا حنیف مانا ایک سو ہر قسم کے شرک سے بیزار اور توحید پر گامزن توحید پر چلنے والا اور شرک سے بیزار ایک سو پھر اللہ رب العالمین نے ان دونوں گروہ کا آخر میں لیا کہ ابراہیم علیہ سلام تو شرک سے بیزار تھا تم جب کہتے ہو کہ وہ ہم دینی ابراہیمی پر ہے تو وماں کا نم جل مشرقین نہیں تھا وہ مشرقین میں سے وہ تمہارا ساتھی نہیں ہے تم میں سے ایک کا دعویٰ ہے عزیر دوسرے کا دعویٰ ہے ایسا تو وہ تو مکان وہ تو مشرقین سے نہیں تھا تم مشرق ملت ابراہیم پر آ جاؤ حنیف ہو جاؤ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھ کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ وہ ملت ابراہیم پر ہیں پھر اللہ رب العالمین نے تعلیم دی کہ کہنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے بلایم اسماحیل ایمان لائے اما ذلا علین ہمارے طرف جو ہمارے طرف اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے ہم اس پر ایمان لائے پہلے ہم اقرار کرتے اس بات کے آمنا باللہ ایمان لاہم سات اللہ کے اللہ پر ایمان لانے کے بعد کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے طرف اسماعیل علیہ السّلام طرف اسحاق اسحاق اسحاق کے طرف اس ہاں کو یعقوب علیہ السلامۃ وسلام کے طرف ولاسبات اور اس کی اولاد کی طرف سبت ان کی جمع ان کے اولاد کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے ان پر ہمارا کو میں رب ان کے رب کے طرف سے لا و نہیں ہم تفریق کرتے ہیں جدائے ڈالتے ہیں بین احمد درمیان ان میں سے کسی ایک کے اور ہم اس اللہ کے تا بزدار فرمند بردار ہیں یہ ہمیں ایمان کا طریقہ بتایا کہ یہ کہنا درست نہیں ہے کہ ہم یہودی ہیں لہٰذا ہم جنتی ہیں ہم نسارا ہیں لہٰذا ہم جنتی ہیں نہیں ایمان کا اقرار اس انداز میں ہو اللہ پر ایمان ہو اللہ کی وحی پر ایمان ہو اور جتنی انبیاء کی طرف کتابیں نازل ہو چکی ہیں اس پر ایمان ہو جیسے کہ صورت کی شروع میں ہم پڑھ چکے ہیں پانچ صفات متقین کے اما کے اما من قبل ایسا ایمان ہو جو تمام کتابوں پر احاطہ کیا ہوا ہو اور فرما کہ فرمائے مسلم ہم اس اللہ تعالی کے فرمند ہیں یہ ہے اصل ایمان جس کے اللہ تعالیٰ نے یہاں وضاحت کر دی یہ اصل ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس حکمت پر ایمان تمام نبیوں پر ایمان تب جا کر کے اور اللہ رب العالمین نے مختلف انداز میں اس کا ذکر کیا کہ اس قرآن کو کیسے تم نہیں مانتے اس قرآن میں اختلاف تم ثابت نہیں کر سکتے ہو اس قرآن کے اندر تم تحریف ثابت نہیں کر سکتے ہو اس کا تم کسی بھی صورت میں مقابلہ نہیں کر سکتے ہو اختلاف کسی میں کہیں اختلاف بھی نہیں ملتے ہر پہلو پر اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھانے کے جو انداز ہے وہ تمام انداز اختیار کیا ہے لیکن اس کے باوجود اعنات جو ہے اعینت کا کوئی علاج نہیں ہوتا کفر عنادی وہ تو تباہ اللہ علا کلو اللہ رب العالمین پر ایسے لوگوں کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں اور مہر لگانے کے بعد پھر اس میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتا ہے بلکہ دل برباد ہو جاتے ہیں اس کے اندر جو تاثر ہوتے ہیں بات کی قبولیت کا وہ تاثر اس سے چین لیا جاتا ہے ضبط کیا جاتا ہے فرمایا اب اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی ساوک رام یہ یہود نہ اور یہ قانون اللہ تعالیٰ نے ابداً قیمت تک کے رکھ دیا کہ ایمان اگر کوئی شخص لانا چاہتا ہے تو ایمان کے لیے معیار سابق کرام کے طرف ایمان لائیں عقیدہ نظریہ فکر صحابہ جیسا فرمائے فہم تم بھی بس اگر وہ ایمان لائے ساتھ اس چیز کے کہ ایمان لائے ہو تم بھی اس کے ساتھ فقط فقداؤ تو یقیناً وہ ہدایت یافتہ ہو گئے وہ ان طول اگر وہ پھر گئے انہوں نے ایراض کیا فن نما فی سے فوق یقیناً وہی ہیں مخالفت میں وہ پھر مخالفت پر گامزن ہے فصف فی کہ ہم کافی ہوگا آپ کے لیے کفایت کرے گا آپ کے لیے ان سے اللّہ تعالیٰ مسلم العلیم اور وہ خوب سننے اور خوب جاننے والا ہے اس میں اللہ نب العالمین نے صحابہ کی ایمان کا تذکرہ کیا آمن تم چما کا سرائے کہ اگر یہ لوگ یہود نہ یا بعد میں آنے والے ایمان میں وہ طریقہ اختیار کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اختیار کیا ہے تو تب جا کر کے یہ لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے اور اگر یہ لوگ اس منہج سے اس طریقے سے پھر گئے تو یہ لوگ مخالفت میں ہیں یہ پر فی شق ہے پھر جب یہ مخالفت میں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اطمینان دیا تسلی کہ آپ پریشان نہ ہوں اس لیے کہ جو لوگ مخالفت پر اتر آتے ہیں ظاہر باتیں وہ پھر اپنے مخالف کو زیر کرنے کے لیے نقصان دینے کے لیے مختلف حربے استعمال کرتے ہیں فرمایا فصیق فی کا ہم اللہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اللہ کافی ہو جائے گا اس میں فصیق فی کا مفول اول کا ہے اور مفعول ثانی ہم اس میں آئے گا آپ کے لیے ان سے اللہ تعالی کافی ہے یعنی تیرا دفاع ان سے اللہ خود کرے گا یہ آپ کو کچھ بھی تکلیف نہیں دے سکتے آپ کے دفاع کرنے کے لیے اللہ کافی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے دو صفات بیان کیے کسی کی دفاع کے لیے یہ دو چیزیں ضروری ہیں نا کہ جو لوگ ان کو تکلیف دینا چاہیں ان کے بارے میں انسان کے پاس علم کہ میرے ساتھی کو یا مجھے کون تکلیف دے گا اس کا علم ضروری ہے تو آخر میں فرمایا وہ عالم ہے اور سمی فرمایا کہ سماعت کے اعتبار سے بھی ان کے تمام شرور سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے وہ جتنے بھی میٹنگیں کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کے خلاف تو اللہ تعالی کی سماعت اور علم کے دونوں قوتوں سے وہ خارج نہیں ہیں لہذا زمین پر یہ اور اسمان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ مکرو و مکر اللہ اللہ خود تدبیر کرتا ہے یہاں پر پھر اللہ رب العالمین نے نسارا کے اور یہود کے ایک عمل کا تذکرہ کیا ان کے بارے میں علماء نے لکھا ہے بچہ پیدا ہو جاتا سات دن کے بعد ایک قسم کا کلر رنگ پانی میں بھگو کر اس کے اندر اس کو ہوتا دیا کرتے تھے اور کہتے تھے اب یہ نسارا میں سے ہو گیا ہے یہ عیسائی بن گیا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس رنگ کا ذکر کیا یہاں پر کہ یہ کلر دینا یہ کوئی دین کے بات نہیں ہے ہاں ہماری شریعت میں ساتویں دن اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلر جو بتایا ہے وہ یہ ہے کہ ساتویں دن بچے کا ختنہ اس کے لیے دو عقیقے کے جانور ذبح کرنا مانا بکرے یا بکریاں سر کے بال صاف کر دینا سر کے اوپر زعفران کو مل دینا اور جیسا پہلے بتایا ختنہ کر لینا اور اس کے بالوں کو وزن کر کے چاندی کہ اے اس, اس چاندی کو اللہ کے رستے میں خرچ کر دینا صدقہ کر لینا یہ کلر ہے ہمارے شریعت کا اس کا رنگ تھا عام رنگ چڑھانا اور ہماری شریعت نے ہم کو جو رنگ دیا ہے وہ اتباع کا رنگ ہے رسول اکتبا فرمایا سے بغت اللہ اختیار کرو رنگ اللہ تعالیٰ کا ومن احسن من اللہ, کون زیادہ اچھا ہے اللہ سے رنگ میں وہ عابدون اور ہم اسی کی عبادت گزار ہے یہ بات ذہن میں رکھو کہ اللہ کا رنگ یقیناً وہ پختہ رنگ ہے اور اس سے احسن کوئی رنگ نہیں ہو سکتا ہے یہاں رنگ خود سمراد اتباح ہے اب آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع آپ چاہے شادی کے موقع پر دیکھ لو شادی میں اللہ کے رسول کا رنگ اپناؤ تو اس میں عزت کتنا ہے مال کا حفاظت کتنا ہے اور اللہ کے رسول کے رنگ کو چھوڑ دو تو پھر دیکھ لو ایک کالونی میں شادی ہوتی ہے پورے کالونی والوں کو سر پر اٹھا لیتے ہیں رات کو دن کو کوئی پٹاخے ماریں گے کوئی گاڑیوں کے چھتوں پر چڑھیں گے کوئی سیٹیاں بجائیں گے عورتیں بھی ناچیں گے مرد بھی ناچیں گے یہ ڈول یہ دبلے یہ باجے اور یہ چیخ پکار یہ سیٹیاں پورے کالونی کو سر پر اٹھا لیتے ہیں اب سنت کے مطابق شادی کرو کسی کو پتہ نہیں ہوتے صنعت کے مطابق شادی ہو رہی ہے دوسرے گھر والوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا یہ اللہ کا رنگ ہے اللہ کا رنگ میں عزت بھی ہے اور مال کی حفاظت بھی ہے کتنے لوگ ہیں انہیں شادیوں میں گولیاں چلاتے ہوئے لوگوں کو قتل کر دیتے کیونکہ اللہ کے رنگ کی مخالفت ہو رہی ہے اب وہ خوشی غم میں تبدیل ہو جاتی ہے ایک نہیں کئی قتل ہو جاتے ہیں ہم نے خود دیکھا ہے دو دو تین تین بندوں کو شادی کے موقع میں قتل کر دیا اب کسی کی جان لینا اور یہ تو کس میں آئے گا کس میں اس لیے کہ جان بج کر کرتے ہیں شدید کے خلاف تو اللہ کا رنگ کیا ہے رسول کے اتباع اور اس لیے کبھی کبھی ہم یہ بات کرتے ہیں کہ لوگ اس رنگ سے لوگوں کو کیوں روکتے ہیں ہم کہتے ہیں بھائی تم ہماری بھی بات سنو ان لوگوں کو ہمارے بات بھی سننے دو تو کتاب اور سنت کا رنگ پختہ رنگ ہے نا جس کو ہم یوں کہہ دے بٹی کا رنگ اس لیے لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ توحید اور سنت والوں کے پاس عوام نہ جائے اس لیے کہ انہوں نے ان کو کچا برش کا رنگ دیا ہوا ہوتا ہے کوئی بدت کوئی شرک ان کو سمجھایا ہے اب جب وہ کتاب اور سنت کی بٹی کے سامنے چلے جاتے ہیں اور ان کے ذہنی جو ہے اصلاح ہو جاتی ہے بھائی پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھو کہ دین کیا ہے دین قرآن اور حدیث ہے جو چیز قرآن حدیث میں نہیں ہے وہ دین نہیں ہے اب یہاں سے اس کا کچا رنگ اتر جاتا ہے کچا رنگ اترنے کے بعد اب اس کے اوپر پختہ رنگ جاتے ہیں کہ ہر مسئلے میں ہم نے یہ ڈھونڈنا ہے کہ قرآن حدیث میں ہے کہ نہیں ہے یہ پختہ رنگ جب اس پر چڑھ جاتے ہیں اب اس کو تم چھوڑ دو قادیانوں کی مجلس میں چلا جائے اور بدتیوں کے مجلس میں چلے جائے مشرقین کے مجلس میں چلا جائے،, جائے یہ مجلس میں چلا جائے یہ پختہ رنگ بٹی کا رنگ اس نے لے لیا اب اس کے اوپر دوسرا رنگ نہیں چڑھے گا برش والا رنگ اس پر نہیں چڑھے گا یہ اللہ ابتدا رسول اس لیے لوگ اس کے سامنے دیوار قائم کرتے ہیں ان کی باتیں نہیں سنو ان کے طرس میں نہیں جاؤ ان کے خود میں نہیں جاؤ ان کی کتابیں نہ پڑھو ان کے ساتھ نہ بیٹھو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے ان کو پتہ ہے کہ ہم نے جو رنگ دیا وہ کچا رنگ ہے وہ اتر جائے گا پختہ بٹی کا رنگ چڑھ جائے گا پھر اس کو اتارنا مشکل ہے بلکہ خود کہتے ہیں بات پرست قسم کے لوگ کہ اچھا تم کس کے ساتھ بیٹھے فلاں فلاں کے ساتھ بیٹھ گئے تھے فلاں کی باتیں سنی فلاں کا مطالعہ اچھا اب تم کو بس چھوڑو اب تمہارے ساتھ محنت کرنا فضول ہے اس لیے وہ سمجھ گئے کہ پختہ رنگ اس کے اوپر چڑھ گئے اب کچا رنگ اس پر نہیں چڑھے گا تو صرف اللہ سے مراد اتباع رسول ہے فرمایا کہ اس رنگ کی پیروی کرو اس سے بہتر رنگ کسی کا نہیں ہو سکتا ہے اتباع رسول کے مقابلے میں کسی کی اتباع بہتر نہیں ہو سکتی ہے وہ چاہے کوئی بھی ہو